وعلى آل محمد کمابار على علی ابراہیم ان کا حمید حميد سبحان سبحانك لا ملنا الاما ان کا انتر علی مرحکیم ربش رحلی صدری میسر علی امری وحد العبد لسانی لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إذ يسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ مِنْ قَبْدُ مُبِينٌ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے چند مشاہد کا ذکر کیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے کچھ دروس کا بیان بھی ضروری ہے خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی وفات کے موقع پر یا وفات سے قبل جملے ارشاد فرمائے یا کچھ باتیں یا نصیحتیں ارشاد فرمائیں ان میں بہت کچھ غور و فکر کا سامان ہے اور بہت سے علمی اور عملی دروس حاصل ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے یہ شہادت کی موت ہے اور اللہ رب العزت نے یہ جی رفت آپ کو عطا فرمائی درحقیدت جنگ خیبر جو کہ ساتھ ہجری میں منعقد ہوئی تھی اس میں ایک یہودی عورت نے نبیر اسلام کی دعوت کی تھی اور کھانے میں زہر ملا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھانا تناول کرنے لگے پہلا لقمہ آپ نے اٹھایا اور اپنے منہ میں اسے رکھا جبریل امین نے آ کر خبر دے دی کہ اس میں زہر ہے تو آپ نے وہ لقمہ باہر نکال کر پھینک دیا لیکن اس زہر کی بڑی شدت تھی اس کی ہوا بزری سانس نبی علیہ السلام کے پیٹ میں داخل ہو گئی اور وہ تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلی گئی وہ تکلیف دبی رہتی تھی لیکن کبھی کبھی وہ ابھر آتی اور آپ سر وسلم کو شدید درد محسوس ہوتا یہ بھی ایک آزمائش تھی نبی علیہ السلام کی سہدیش کے تناظر میں شبد البلاد الانبیاء ثم الامثل فالامثل فل یہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں اس میں حکمت الہیہ یہ ہے کہ اللہ رب العزد انبیاء کے مقام کو بڑا اونچا کرنا چاہتا ہے ان کے عمل بھی مثالی ہوتے ہیں جو رشوت دراجات کا سبب بنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی تکلیفیں اور آزمائشیں بھی بڑی شدید ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانے کی تکلیف پہنچی اور تقریباً تین سال آپ نے گاہے بگاہے اس تکلیف کو برداشت کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض حملہ ہوتا ہے تو آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ اجد الطعام خیبر عائشہ تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ وہ کھانا جو میں نے خیبر میں تناول کیا تھا کھایا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ زہر کا اثر آپ کے اندر اتر گیا فرما کہ اس کی تکلیف میں برداشت کرتا رہا اور گاہے بگاہے وہ تکلیف مجھ پر ہم لور ہوتی لیکن آج جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ہاوا اوان و جت انقا اب ہو رہی ہے کہ شاید میری شاہ رگ کٹ جائے آج اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی اب اور وہ رگ کہلاتی ہے جو پیٹ جو دل سے جڑی ہوتی ہے اور باقی ساری شریانیں اسی سے نکلتی اور پھیلتی ہیں اس قدر تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ یہ رگ شاید کٹ جائے اور میری اس سے موت واقع ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ شہادت پر فائز کیا جائے کیونکہ یہ زخم آپ کو اور یہ تکلیف آپ کو میدان جہاد ہی میں پہنچی تھی خیبر کے مارکے میں اسی تکلیف کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی یہ زخم چونکہ جہادی زخم تھا اور یہ تکلیف جہادی تکلیف تھی لہذا یہ آپ کی موت اور وفات شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اور بلند کیا اور واقع جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ قیامت کے دن حاصل ہوگا سب سے اونچا ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام وسیلہ یا مقام محمود پر فائز ہوں گے اور یہ وہ مقام ہے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا قرب اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی عطا فرمائے گا سید عائشہ صدیقہ رضی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں میرے سینے سے اپنا سر مبارک ٹے کے لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے استراحت فرما رہے تھے اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ پھر رفیق العل یا بر رفیع العلہ رفیق عال میں مجھے ملا دیا جائے یا رفیق آئلہ کے ساتھ ملا دیا جائے اور پہنچا دیا جائے اس میں چند نکات قابل غور ہیں اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک رفیق بمانہ جماعت رفیق بمانہ دوستوں کی جماعت رفیق میں دوستوں کا معنی پایا جاتا ہے دوستوں کی جماعت جو کہ اعلی ہے سب سے اعلی ہے اشارہ انبیاء کرام کی جماعت کی طرف ہے کہ مجھے ان میں ملا دیا جائے شامل کر دیا جائے دراصل آپ کو اختیار دیا گیا تھا سعید عائشی غفر فرماتی ہیں نبی السلام کی حدیث میں نے سن رکھی تھی کہ ہر نبی کو موت سے قبل اختیار دیا جاتا ہے اگر وہ اور دنیا میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دے گا اور اگر وہ دنیا چھوڑنا چاہے رب کی طرف منتقل ہونا چاہے یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فر کہ مجھے رفیق آئلہ میں پہنچا دیا جائے یا آپ کی خواہش یعنی جو سابقین جس ٹھکانے پر موجود میں مجھے بھی وہاں پہنچا دیا جائے یہ بھی ایک پیغام ہے اس میں ایک درس ہے رفیق آئلہ میں شامل ہونا رفیق آئلہ میں ملنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کیوں نہ ہم بھی یہ خواہش کریں کیوں نہ ہماری بھی یہ خواہش ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رفیق آئنہ میں شامل فرما دیں رفیق آئنہ میں چار جماعتیں ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اس جماعت میں شامل ہونا اس کے لیے ایک ہی ذمہ داری ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت ہے دراصل اس آیت کریمہ کے نزول میں نزول سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا تھا ایک عربی رسول اللہ عسم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جب بھی آپ سے دوری ہوتی ہے اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو دل امڈ آتا ہے کہ آپ کی فوراً زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں آپ کی زیارت دلوں کا قرار ہے تو جب بھی دل اداس ہوتا ہے اور تھوڑی سی دوری بڑھ جاتی ہے اور فراق لمبا ہو جاتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں اور دلوں کو قرار نصیب ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد سم اد گرو مؤ و مئو پھر ایک طلس حقیقت کی یاد آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے ہماری موت کی واقع ہو جائے گی پھر تو لمبا فراق ہوگا پھر کہاں آپ کا درجہ اور کہاں ہم پھر کہاں آپ کو دیکھنا نصیب ہوگا اور کہاں آپ کا دیدار ہو سکے گا بس یہ سوچ کر بڑی زندگی ایک روکھی اور پھیکی بن جاتی ہے اور بہت زیادہ دل اداس ہو جاتا ہے اور ایک ملال سا دل پہ چھا جاتا ہے کہ زندگی میں تو آپ کی زیارت ممکن ہے لیکن موت کے بعد کیا بنے گا اللہ تعالی نے فوراً اس آرابی کے سوال کا جواب نازل فرما دیا منگ اللہ رسول نبی ب صدقین بشہدۂ ب صالحین بحسن الاح کا رفیقہ جو اللہ عرس کی, کی اطاعت کرتا رہے گا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالی جنہیں انبیاء کرام صدیقین اور صالحین کی رفاقت عطا فرمائے گا اور یہ کتنی عمدہ رفاقت ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت میں اس شخص کو داخل کر دے گا شامل کر دے گا جو زارت کے رسول کی ہدایت کرتے ہیں تو آپ سر وسلم کی یہ خواہش کہ مجھے رفیع سے ملا دیا جائے یہ ہمارے لیے ایک تعلیم اور تحریر ہے یہ خواہش ہمارے اندر بھی ہو لیکن اس کی تکمیل کیسے ہوگی اس کی تکمیل صرف ایک ہی نقطے پر ہے اس خواہش کا محور ایک ہی نقطہ ہے اور وہ اللہ رس کے رسول کی اطاعت ہے اسی لیے صنف صارحین کی نظر اور توجہ اللہ رس کے رسول کی اطاعت کی طرف ہوتی تھی نبی رسلام کی محبت کا اور عقیدت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ آپ کی اطاعت ہے اطاعت محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور انبیاء کی بےست میں یہی پنہا ہے کہ انبیاء کو اطاعت کروانے کے لیے بھیجا جاتا ہے انبیاء اس کائنات میں متعار بن کر آتے ہیں اور ان کی قوم کو ان کی پوری طرح غلامی اور اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے یہی ایک نبی کا حق ہے جو لوگوں پر متعین ہے اس کے سوا کوئی حق نہیں باقی سارے حقوق کسی حق کی فرع ہیں اس کی شاخیں ہیں مگر مرکزی حق جو ہے وہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتفاق کا ہے ابھی تو بےحمد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لا لائح کو یوم الخیام بہ رغا و یا محمد ویس نے ایسا نہ ہو کہ تم لوگ نیامد کے دن یہ تلاش کرتے پھرو اور تلاش کر کے مجھ سے کہو کہ ہماری مدد کیجیے ہمیں بچا لیجیے اس وقت میرا کیا جواب ہوگا آج ہی سن لو اقول و قتبل تو اس نے میرا جواب یہ ہوگا کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا تم نے کیوں نہ کی اس دن بچانے کا چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں چوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور میرا آپ کا کیا مقام ہے یہ بات تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سے کہتی تھی اپنے چکر گوشے سے فرما دیا تھا کہ یا فاطمہ تو بنتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد فاطمہ عمل کرو میری اطاعت کرو لا لاہ کے من اللہ شعر میں قیامت کے دن تمہاری کسی کام نہ آ سکوں گا اتنا بنیاد بنے گی اخروی فلاح کی اخروی کامیابی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رسول خالق اور مخلوق کے ماحول رابطے کا نقصہ ہے خالق اور مخلوق کے ماحول تعلق کی بنیاد ہے خالق سے مخلوق کا تعلق رسول کے ذریعے جڑتا ہے اور بنتا اور قائم ہوتا ہے اسی نقطے پر توجہ دی جائے کون کن تم تو اللہ سچا بیڑو نہیں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو میری اتباع کا سمرہ یہ ہے کہ اللہ رب ربرض تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یا فر اللہ کم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور یہ دو ہی بنیادیں ہیں جنت کو پا لینے کی ایک اللہ تعالی کی محبت دوسرا گناہوں سے پاک صاف ہو جانا اور یہ بنیادیں کیسے حاصل ہوں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے یہ پھر رفیق در حقیقت ہمارے لیے ایک ترغیب اور تحریر کا پہلو ہے کہ ہم بھی اسی رفاقت کی تمنا کریں اور یہ سوچیں کہ اس رفاقت کو پانے کا قاعدہ کیا ہے کیا اصول ہے وہ بیان ہو گیا تم اللہ رسول فوائل جو اللہ کی رسول کی ہدایت کرتا رہے گا اسے یہ عظیم رفاقت حاصل ہوگی انبیاء کی صدیقین کی شہدا اور سارحین تو اطاعت کا نقطہ در حقیقت سب سے اہم نقطہ ہے بلکہ یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ ہمارا دین دین اطاعت ہے اہل حق اور باطل میں ایک ہی فرق ہے اور وہ اطاعت کا ہے فرقہ ناجیہ اور فرقہ حالکہ میں ایک ہی فرق ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے نجات پانے والا گروہ جو ہے وہ اپنے پیغمبر کی ہتایت پر قائم ہوتا ہے ابھی تو فرقوں والی حدیث میں جب نبی رسم تہتر فرقوں کی خبر دی فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک پوچھا گیا وہ کون ہے فرمایا کہ انا یوم یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ اساسی نقطہ ہے اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جاتے ہوئے پیغام دے کر گئے کہ رفیق آرس ہونی چاہیے اور اس کی طلب کا جو قاعدہ ہے اسے اپنے اوپر نافذ کرو اور اپنے پیغمبر کے مجھے فرمان بن جاؤ اطاعت بھی ان کا حق ہے اور اتباع بھی ان کا حق ہے اطاعت کا معنی آپ کی بات کو ماننا اور اتباع کا معنی آپ کے عمل کو ماننا رفیق آئلہ کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رفیق اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے حدیث میں آتا ہے ان نوا رفیق جو رف اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے رفیق کا معنی نرم خو انسان رفق نرمی کو بولتے ہیں اور اللہ رب العزت نرم ہے حلیم ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے والا ہے محلت دینے والا ہے نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے تو ندیلاسلام کی یہ فرمانا بر رفیع میں رفیع سے ملنا چاہتا ہوں اشارہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اپنے پرور دار کے پاس جانا چاہتا ہوں رفیق کی صفت کیوں استعمال کی؟ کیونکہ رفیق میں نرمی کا معنی ہے تو اس صفت کے استعمال میں ایک طلب ہے یہ سفر آخرت ہے دنیا کو چھوڑ کر رب کی طرف جا رہا ہوں جو کہ رفیق ہے اور اس کی نرمی کا طلب گار ہوں کہ اللہ تعالی میرے ساتھ نرمی کا رحمت اور محبت کا شفقت اور پیار کا معاملہ فرما اس صفت کے استعمال میں در حقیقت اللہ تعالی کا رفق اور اس کی رحمت اور پیار کی طرف ہے کہ میں رفید آئلہ سے ملنا چاہتا ہوں اس ذات سے جو ذات نرمی کرنے والی ہے جس ذات میں رحمت اور محبت ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ساتھ وہ نرمی کا رحمت اور محبت کا معاملہ فرما لے اور یقیناً بندہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے اور یہ دعا تو نبی اسلام ہر رات کیا کرتے تھے ہر رات یہ دعا کر کے سویا کرتے تھے بسم کا ربی وضعت جنبی جم بھی وہ بیکار فرح انفسی فرہم ہے ان, ان ارسلتا ہے بما تحفظ به تحفہ بھی عبادت کا اپنا جسم بستر پہ رکھ رہا ہوں تیری توفیق سے تیرے نام سے اور بے گھر ہو اور تیرے ہی نام سے اسے بستر سے اٹھاؤں گا تیری توفیق سے رکھ رہا ہوں اور تیری توفیق ہی سے اٹھاؤں گا یہ سونے سے قبل کی دعا ہے اور سونا موت ہی کی ایک قسم ہے جیسے انسان مر جاتا ہے وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اپنے آزار سے کوئی نفع حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا اسی طرح جب انسان سو جاتا ہے تو دنیا سے کٹ جاتا ہے لا تعلق ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کے سارے اعظار کسی منفعت کے قابل نہیں رہتے اور پھر سونے والا انسان جو ہے وہ مرفوع القلم بھی ہے جیسے مرنے والا اب اس کا کوئی تصرف نہیں کوئی عمل نہیں سونے والے کا تو کوئی تصرف اور کوئی عمل نہیں ہوتا اور اگر سوتے سوتے کوئی کام کر دی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رفع القلم فرمایا رفیع کہ تین قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں ان میں سے ایک نائم حقیٰ سونے والا انسان جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اس وقت مرفوع القلم ہے اگر نیند میں کوئی بات کہہ دے تو وہ بات نافذ نہیں ہوگی اور نیند میں اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کسی کے نقصان کا ذریعہ بن جائے تو وہ قابل لحاظ نہیں ہوگا بلکہ قابل معافی ہوگا کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے تو نیند موت ہی کی بہن ہے کی ایک قسم ہے اسی لیے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل یہ دعا بھی کیا کرتے تھے یا اللہ و تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں یہ نیند ایک قسم کی موت ہے یہ تیرے نام کے ساتھ ہوگی اور جب سو کر اٹھوں گا تو وہ ایک قسم کی حیات ہے جو تیرے نام کے ساتھ ہوگی جب آپ سے نین سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللذی اس اللہ کے ہر قسم کی حمد ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا مار دینے کے بعد یہ نیند سے بیدار ہونا زندہ ہونا ہے اور نیند ایک قسم کی موت ہے وہ اللہ ہند اور اللہ کی طرف ہمیں اٹھنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے بسم ایک اللہ وزرا تو جم بھی یعلا تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو بستر پہ ٹیکا ہے اور ٹیک رہا ہوں بے کا اور تیرے ہی توفیق سے اس کو اٹھاؤں گا اللہ ان سکتا ان ام سکتا نف سے فرحم ادا العالمی اگر تم میری روح کو میرے نفص کو اپنے پاس روک لے یعنی میری موت کا فیصلہ فرما دے تو فرہم ہے پھر میری روح پر رحم فرمانا اگر تو جب نیند آئے گی تو ایک طرح کی روح قبض ہو جائے گی اگر تم اسے مستقل روکنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رحم فرمانا ان ارسلتا ہے اور اگر واپس بھیجنے کا فیصلہ فرمائے تو ففت ہے بیمہ یا بیما تاخت بھی بات تو واپس بھیجنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا جیسا کہ تو نیک تنقوں کی حفاظت کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کرنا بڑی قیمتی دعا کہ ایک انسان سونے جا رہا ہے تو کیوں نہ وہ اپنے پرور سے یہ دعائیں کرتا ہوا سوئے اور استغفار کرتا ہوا سوئے اس کی توحید کا ذکر کرتا ہوا سوئے ہو سکتا ہے اس کی آخری رات ہو, ہو سکتا ہے اس کی یہ نیند کی موت اس کی ابدی موت میں تبدیل ہو جائے تو نبیر اسلام ہر رات یہ دعا کرتے تھے یا اللہ نیند کی صورت میں روح قبض ہوگی اگر تو میری روح کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رحم فرمانا میں تیری رحمت کا اور تیرے سہارے کا محتاج ہوں اور اگر واپس بھیجنے کا فیصلہ فرما دے تو پھر اس کی حفاظت کرنا کہ دنیا کے فتنے اور شرور اور شیطان کی شرارتیں اور پھر اور بہت سے فتنوں کی الحرار پھر اس کی حفاظت فرمانا اور آج کے دور میں تو یہ دعا بڑی ہی متعین ہے فتنوں کا دور ہے ہمارا ملک اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے فطروں کی آماش گاہ بنا ہوا ہے یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے کہ اللہ اس روح کو اگر قبض کرنے کا فیصلہ فرما تو اپنی رحمت اور محبت کا معاملہ فرمانا اور اگر واپس اٹھا دے تو پھر اس کی حفاظت کرنا بالکل اسی قبیل سے نبی علیہ السلام کی یہ طلب ہے کہ پھر رفیق آئلہ کہ میں رفیق آئلہ سے ملنا چاہتا ہوں رفیق اللہ کی ذات ہے اللہ رب العزت رفیق ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں اور رفیق کی شبت اس لیے استعمال کی تاکہ اللہ کا رفق اللہ تعالی کی محبت رحمت اور پیار اس موقع پر حاصل ہو جائے اور اس رحمت کا تما بھی ہو یعنی یہ دعا بھی ہو اور اس کا تما اور اس کی حرص ہو اس کے حصول کا شوق ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان لے کر جانا چاہیے علیش قدسی کے الفاظ بھی اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو گمان وہ لے کر میرے پاس آئے رفیظ رائے کی طلب میں اچھا گمان ساتھ ہو جو اس کی رفت کی خواہش بھی ہے اور اس کی رف کی تونا بھی ہے اور اس کی محبت اور پیار کہ حصول کی امید بھی ہے یہ دعا اس لحاظ سے بڑی جانائیت کی حامل ہے بڑے اس میں دروس ہے اور اللہ کے پیارے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رفق اور اللہ کے پیار کے مستحق کیوں نہ ہو کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت تھی آپ کا عقیدہ آپ کا عمل آپ کا منحج اور آبائے دعوت میں آپ کا صبر اور پوری زندگی دعوت و جہاد سے عبادت یہ تمام چیزیں اللہ کی محبت کی اساس ہے اور پھر ساتھ ساتھ پیغمبر السلام خود بھی تو رفیق تھے آپ میں رفٹ تھا بڑی نرمی تھی ایک بار کچھ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرے سلام کیا آپ نے ولیکم کہہ دیا عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی تھی انہیں برداشت نہ ہوا انہوں نے السلام علیکم کہا تھا السلام علیکم نہیں کہا تھا بلکہ السلام علیکم کہا تھا لام کی جگہ حمزہ استعمال کیا اور سلام کا معنی موت ہے آپ نے فریکم کہہ دیا عائشہ سیدہ اس بات کو برداشت نہ کر سکی فرمایا کہ علیکم السلام اللہ تم پر موت آئے اور اللہ کی لام تھے برسے تم نے یہ کیا سلام کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ علیک رفق،, رفق سے کام لو رف نبی علیہ السلام کی بس قوت تھی طاقت تھی اگر چاہتے تو ان یہودیوں کو سزا دلواتے اور ایک دو جان سار ساتھیوں کو اشارہ کر دیتے اور وہ ان کی بوٹی بوٹی کرتے تھے مگر آپ کا صبر اور رفق فرمایا کہفق سے کام لو عائشہ نے کہا النتسما ماخال یا رسول اللہ صلی اللہ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا فرمایا کہ الم تسما ہی معلوم تم جو میں نے کہا تم نے وہ نہیں سنا میں نے فرال کہہ دیا کہ تم پر بھی وہی وہ جو تم میرے لیے طلب کر رہے ہو اور ان کی دعا کہاں قبول ہوگی میری دعا قبول ہوگی ان کی بتعا کہاں قبول ہوگی میری پر دعا قبول ہوگی یہ اللہ کے بن پر کہ ریف کی نشانی ایک عربی نبی علیہ السلام سے ملنے آیا عرابی کے اندر چفا ہوتی ہے وہ شہری پروٹوکول سے واقف نہیں ہوتے اور شہری آداب سے ناواقف ہوتے ہیں نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کرنے تھے دور سے پیغمبر علیہ السلام پر نگاہ پڑی تو یا محمد یا محمد کہنا شروع کر دیا پکارنا شروع کر دیا حالانکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی ادب کی منافی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے تعظیم اور تقریم کے خلاف پھر عرابی وہ قریب آیا اپنے اونٹ پر سوار تھا اونٹ سوے تھی مسجد میں داخل ہو گیا اترا نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھنے کے لیے صحابہ اس کو گور رہے مگر پیغمبر السلام کے چہرے پر رفق کے آثار ہیں اسے اتر دی پیشاب کی حاجت ہوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب شروع کر دیا اب صحابہ کو برداشت نہ ہوا اٹھے اس کو اسے آ رہا ہاتھوں لینے کے لیے ریمو ہو نہیں ایسا نہ کرو اس نے پیشاب شروع کر دیا ہے اب اس کو کاٹو نہ اس کو تکلیف ہوگی کرنے دو اور جب یہ فارغ ہو جائے تو ایک دل تلو ایک ڈول پانی کا لا کر بہا دو زمین پاک ہو جائے گی یہ آپ کا رسف تھا پھر آپ نے اس کے سوالوں کے جواب دیے اور وہ آ بھی جب اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا تھا اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے تو ہاتھ پھیلا کر دعا کی ترحم اللہ معنی احدا مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر اور کسی پر نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی آج نہ ہوتے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تو اللہ کے نبی نے اس کو قریب بلایا اور کہا کہ اللہ کا تجربہ تم نے ایک وسیع شے کو تنگ کر دیا ہے اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے اور تم نے دو افراد بھی اس کو محسور کر دیا دو افراد پر محدود کر دیا لقد حجر طبا یہ پیغمبر اسلام کی رفت اور آپ کی شانیں جو ہے رفیقیت کس طرح آپ اس پر فائز تھے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان صفات کے رنگ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت ہی راضی ہوتا ہے بہت ہی خوش ہوتا ہے تو اللہ کے پیارے بےغمبر پوری زندگی اس رفق پر قائم رہے آج اللہ تعالیٰ سے رفیق اس کے صفت کا واسطہ دے کر جبکہ سفر آخر شروع ہو رہا ہے دنیا کو چھوڑ کر پرور سے ملنے والے ہیں تو اس کے رفق کی طلب ہے اور اس کی محبت کا سوال ہے اس کی صفت رفیق کا ذکر یہ چھوٹا سا جملہ بڑا اس میں ادب ہے علم ہے اور بڑے اس میں دروس ہیں اور بہت کچھ سیکھنے اور عمل کی چیزیں ہیں ایک منحج کا ذکر ہے اور دین کی حقیقت کا ذکر ہے کہ اس دین کی احساس کیا ہے کچھ جملے آپ نے اور بھی فرمائے تھے ان پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی اللہ باقی میں اپنے پیارے بیگمبر کی اطاعت کی توفیق دے اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت دے جو قوم رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی اتباع سے منعرف ہو کر دیگر چیزوں میں محبت کی راہیں تلاش کر رہی ہے حالانکہ محبت کی اساس جو ہے وہ بیمبر اسلام کی اطاعت ہے باقی ساری تقریر ساری تعریف اور جو کچھ بھی آپ کی نبوت کے متعلقات ہیں وہ سب کے سب تابع ہیں آپ کی اطاعت کے اقول اقول حاضر بستہ واوانا الحمد اللہ رب العالم